اللہ وکفاہ وصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء اللہ وعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم حدیث نمبر ایک سو چوبیس قبرت خیانتاً ان تحدث آخا کا و انت حضرت سفیان بن اسد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبرت خیانت حدیثن هو و ان تب ہی کا ذبن قبر كقبر باپ كرو ما سے اس کا معنی ہے بڑا ہونا ٹھیک ہے خیانت خیانت ہے جانتے ہیں آپ ان تو حد حد یو حدث ہوتے ہیں بات کرنا. اخا کا اخ بھائی کو کہتے ہیں حدیث پھر وہی بات ہوا لكھی مصدقن لکا میں کاف خطاب کا ہے مصدقن تصدیق کرنا کسی کو سچا ماننا اس کو سچا سمجھنا صدق, صدق و تصدیق کسی کی تصدیق کرنا اس میں فائل کا ہے کسی مصدقنتا بہی کازن انتہ مخاطب کی ضمیر ہے ایک فعل ہے فلو سے میں فائل کا سیغہ ہے کاض جھوٹا کیا مانا حدیث کا قبورت خیانت بہت بڑی خیانت ہے ان تو حد دیسا یہ کہ تو بات کرے اخا کا اپنے بھائی سے حدیث ایسی بات کہ ہوا لبی ہی مصدقن ہوا وہ یعنی تیرا بھائی لَكَ تیری بھی ہی اس بات میں مصدقن تصدیق کرنے والا ہو یا تجھے سچا سمجھتا ہو وہ بِهِ بھی اور تو اس بات میں جھوٹا ہو قبرت خِيَانَتًا بڑی خیانت ہے انت حد سحاق حَدِيثًا یہ کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کرے ہو لَكَ بِهِ مصدقن وہ تیری اس بات میں تصدیق کرنے والا ہو یا تو جو اس بات میں سچا سمجھنے والا ہو وہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر کئی ساری چیزیں ہیں کہ کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا یا اس کو جھوٹی بات بتانا اس میں ایک تو یہ ہے کہ خیانت ہے دوسری بات یہ ہے کہ حق تلفی ہے دوسرے کا حق ضائع ہوا تیسری بات یہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے پھر یہ کہ اس کے اندر ساتھ ساتھ دھوکہ دہی بھی ہے تو یہ کئی ساری چیزیں اس میں جمع ہیں کہ جب آپ کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں کسی سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو اس بات میں سچا سمجھ رہا ہے آپ پر اعتماد اور بھروسہ کر رہا ہے آپ اس کے اعتماد اور بھروسے کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اور اس کے بھروسے کو توڑتے ہیں وہ آپ کو سچا سمجھ رہا ہوتا ہے اور آپ اس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ خیالات نہیں ہے خیانت کیا ہوتا ہے عام طور پر خیالات کی تاریخ یہ سمجھی جاتی ہے کہ جب آپ کسی کے پاس کوئی چیز رکھتے ہیں حفاظت کی غرض سے کہ یہ چیز آپ اپنے پاس رکھ لیجیے محفوظ حفاظت کے طور پر اب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو ضائع کر دے اپنے استعمال میں لے آئے تو یہ خیانت ہے یہاں پر بھی ایسا ہی صحیح ہے کہ سامنے والا آپ سے یہ توقع کرتا ہے کہ آپ اس سے سچ بولیں گے وہ آپ اس کو کوئی اچھا اور نیک مشورہ دیں گے لیکن آپ اس کے بالکل اس کی سوچ سے سوچ کے بالکل مخالف اور بالکل خلاف آپ